يا نور سنن نسائی جلد ایک, صفحہ ایک سو نواسی نماز کے بعد حمد و فنا درود شریف پڑھنے والے سے مصطفیٰ کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو على الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلی حدیث نمبر دو حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خاتم الموصلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین عنیس الغریبین چراج السالقین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے چالیس دن با جماعت اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے دو آزادیاں لکھی جائیں گی ایک جہنم سے دوسری نفاق سے میٹھے میٹھے استعمال بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ماہر رمضان کی برکتیں ہم کب سے پا رہے ہیں پہلا عشرہ اشرائے رحمت رخصت ہوا پھر عشرائے مغفرت رخصت ہوا اور اب تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا ابھی آپ نے حدیث پاک سنی کہ صرف چالیس دن باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا دو آزادیاں لکھی جائیں گی ایک منافقت سے اور دوسری جہنم سے تو جہنم سے آزادی پانے کی ایک ترکیب ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں میں توفیقطہ فرمائے کل بھی میں نے ارض کیا تھا کہ مسلمان رمضان جانے کے بعد اکثر جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں سے دور ہو جاتے اور جو جماعت کا اہتمام رمضان میں کرتے ہوں گے کیونکہ بیس بیس تراوی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں فرد نماز میں بھی غافل ہو جاتے ہیں اور جماعت کسی کی کاروبار کی وجہ سے کسی کی مہ سستی کی وجہ سے نیند کی وجہ سے دوستوں کی وجہ سے ڈرامے کی وجہ سے فلم کی وجہ سے میچ کی وجہ سے اپنی کاروباری مصروفیات کی بنا پر جماعت نکل جاتی ہے تو کاش ہمیں جماعت کی عادت پڑ جائے دیکھیے صرف چالیس دن با جماعت نماز پڑھنے پر جہنم سے آزادی کی بھی شارت ہے آئیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میں سا جماعت کے پڑوں ساری نمازیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی وحلی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنا واجب ہے چنانچہ بھاری شریعت جلد ایک حصہ تین صفقہ سڑسٹھ سکسٹی سیون پر لکھا ہے آقل, بالغ حر یعنی آزاد قدر پر جماعت واجب ہے بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور کے سزا ہے اور کئی بار پر کرے تو فاسک مردود شہادت یعنی اس کی گواہی قبول نہیں اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر اس کے پڑوسوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے اللہ والوں کو جماعت کا اہتمام کرنے کا کتنا جذبہ تھا آئیے اس کی جھلک پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے یہ بھی زینشین کر لیجئے کہ یہ جماعت مسجد سے پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اسلامی بہنوں کے لیے نہیں اسلامی بہنوں کے لیے کیا حکم ہے ابو داود شریف میں ہے تائیدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھڑی میں دالان یعنی بڑے کمرے سے بہتر اسلامی بہنوں کو گھر میں نماز پڑھنی ہے جتنے چھپ کے پڑیں گے انشاءاللہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا یہ جماعت کا حکم مردوں کے لیے ہے تو اللہ والوں کو کتنا جذبہ تھا جماعت کا ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے کیونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہے وردمہ بہت سارے اسلاف کی حکایات موجود ہیں چنانچہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ولی اللہ عاشق مصطفی صاحب زہد و تقوی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ طابعی علیہ رحمت اللہ الغنی کے شاگردان حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحم اللہ ان کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا محمد بن سیما رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے عمر پائی ایک سو تیس سال کی روزانہ دو سو رکڑ نماز نفل پڑا کرتے تھے فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن سیما رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلسل چالیس سال تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی کس دن فوت ہوئی جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کا فواہ پچیس گنا زیادہ ملتا ہے اس نماز کو میں نے پچیس مرتبہ پڑھا پھر غنودگی پاری ہوئی تو کسی نے خواب میں کہا پچیس نمازیں تو پڑھ لیں فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے دیکھا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اکیلا نماز پڑھنے والا جماعت اس کی نکل گئی اس نماز کو ہزاروں مرتبہ پڑھ لے وہ مرتبہ وہ مقام نہیں پا سکتا وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو خصوصی فضیلت نماز با جماعت کی ہے فرشتوں کی آمین سے کیا مراد ہے آئیے سماعت فرمائیے مدنی چینل خوب خوب مدنی معلومات پیش کر رہا ہے یاد کرا رہا ہے آئیے یہ بھی سن لیجئے فشتوں کی آمین سے کیا مراد ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچہتر امام جب غیر المبو علیہم وب لین تو تم لوگ آمین کہو جس کی آمین رشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ کب ہوگا جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تنہا تھوڑی ایسا ہوگا اور یہ بھی یاد رہے کہ آمین آہستہ کہنا ہوتا ہے بلند آباز سے نہیں کہنا ہوتا اور یہ سنت ہے اور آمین کو ویسے بھی جب دعا کریں تو آمین کہنا دعا کے بعد سنت ہے حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام دعا کرتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے اور آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہوتا ہے آمین کا مطلب ہے ایسا ہی کر ایسا ہی ہو اور آمین کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ قبولیت پر مہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیقتہ فرما دے ذوقت فرما دے شوقت فرما دے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چھ سو پینتالیس مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی اب اس حدیث کی شرح نظہت القاری شرح صحیح بخاری جلد و صفحہ ایک سو سے سماعت فرمائی عام روایت میں یہی ہے نماز باجماعت ب تنہا کے پچیس درجے زائد ہیں بعض روایت میں ستائیس بھی ہے ایک روایت میں چھتیس بھی ہے بعض میں پچاس بھی ہے علماء نے اس کی مختلف توجیحات یعنی وضاحتیں کی ہیں سب سے عمدہ یعنی اچھی توجہ یہ ہے کہ یہ نمازی وقت اور حالت کے اعتبار سے مختلف ہے تو برل تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک روایت کے مطابق 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک روایت کے مطابق 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک روایت کے مطابق 36 درجے زائد فضیلت رکھتا ہے اور ایک روایت کے مطابق 50 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ابھی آپ نے حضرت سیدنا محمد بن سیمارا اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا کہ چالیس سال مسلسل انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی تو چالیس سال استقامت دیکھی اور سبحان اللہ ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے کرتے مجھے اپنے بزرگ یاد آ گئے اپنے پیر و مرشد یاد آ گئے چاناچی شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ علیہ آپ کا شروع سے ہی با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن اور جماعت ترک کر دینا آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے یہاں تک کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا گھر میں دوسرا کوئی مرد نہیں تھا آپ اکیلے تھے والدہ محترمہ کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی آپ نے سعادت حاصل کی فرماتے ہیں ماں کے غم میں میرے آنسو ضرور بہ رہے تھے مگر اس حالت میں بھی کہ ماں کی میت گھر پر پڑی ہوئی ہے الحمدللہ عزوجل میں نے جماعت ترک نہیں کی سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ امیر السنت سنت کے سب کے ہمیں نمازے با جماعت کا پابند بنا دے کاش ہماری کبھی بھی جماعت نہ نکلے دیکھیں صرف چالیس دن جماعت سے نماز پڑھنے پر منافقت سے بی برات یعنی چھٹکارے کی فضیلت ہے اور جہنم سے بھی آزادی کی بھی اشارت ہے سبحان اللہ آئیے بار بار رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں التجا کرتے ہیں نماز میں مجھے سستی نہ ہو کبھی آقا پڑو پانچوں نمازیں با جماعت یار رسول اللہ پڑو پانچوں نمازیں با جماعت یار رسول اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی ال محمد وعلی و وبارک وسلم صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو نعب رضی اللہ تعالی علم سے روایت ہے حدیث نمبر ہے چھ سو سینتالیس میرے آقاد و عالم کے داتا ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے پچیس درجے افضل اس کی وجہ یہ ہے جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے ہر قدم پر اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اس کی ایک خطا کو یعنی گناہ کو معاف فرماتا ہے جب بندہ مومن نماز پڑھ لیتا ہے جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ عزوجل اس کی مغفرت فرما یہ اللہ عزوجل اس پر رحم فرما اور جب تک تم میں کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے جب تک وہ کسی کو ایزا یعنی تکلیف نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عزد وجل اس کی مغفرت فرما یا اللہ عزا وجل اس کی توبہ قبول فرما مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے اگر بندہ فقط یعنی صرف نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے تو یہ عظیم ثواب حاصل ہوگا اگر وہ گھر سے نماز اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نکلے ہر قدم پر ملنے والا ثواب اسے کامل طور پر حاصل نہ ہوگا اور یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے سے تنہا نماز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے سنتے جائیے اور ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ ہم نے جب تک کوئی شریع ازر نہ ہوا جماعت ترک نہیں کرنے چنانچہ اب ترغیب و ترحیب حدیث نمبر 6 آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے کامل وضو کیا کسی فرد نماز کی ادائیگی کے لیے چلا نماز با جماعت ادا کی اس کے گناہ واف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ مسند احمد میں ہے یہ حدیث نمبر ہے اکیس تین سو حبرت سعین ابئی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سرکار والا تبار بے قسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ارشاد فرمایا کیا فلاں شخص حاضر ارض کیا گیا نہیں پوچھا کیا فلاں حاضر ہے عرض کیا گیا نہیں فرمایا بے شک فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں اگر جانتے ان نمازوں میں کیا ہے تو ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے اور بے شک پہلی صف ملائکہ یعنی فرشتوں کی صف کی مثل ہے اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتے بے شک ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے دو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے اور جماعت جتنی بڑی ہو اللہ ازل کو اتنی ہی زیادہ پسند ہے سہان اللہ طبرانی کبیر حدیث نمبر تہتر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخصوں کا اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ایک امام بنے اللہ اعظم کے نزدیک چار افراد کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور چار کا با نماز پڑھنا آٹھ افراد کی الگ الگ نماز پڑھنے سے افضل ہے اور آٹھ افراد کا باجمان نماز پڑھنا سو افراد کے تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے اور میٹھے میٹھے ٹائم بھائیوں اور چینل کے ناظرین آئیے اب ایک ایسی روایت سنیے جن میں ان چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جو بغیر حساب کتاب کے داخلے جنت کیے جائیں گے اب جس کا حساب اللہ تعالی لے غور کیجیے اس کا حال کیا ہوگا جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں اور اس کے بارگاہ میں تو ہاتھ بھی گوائی دیں گے زبان پر مور لگا دی جائے گی آنکھیں گوائی دیں گی آگو بولیں گے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے چنانچہ شعیب ایمان میں ہے شفیع روز جزا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا دعوت دینے والا سب کو آواز سنائے گا نظر سب کو دیکھے گی ایک منادی ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو خوشحالی میں اللہ تعالی کا شکر کرتے تھے تنگ دستی میں اللہ تعالی کا شکر کرتے تھے تھوڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے تھوڑے ہوں گے انہیں بغیر حساب کے داخلے جنت کر دیا جائے گا ایک آواز دینے والا پھر آواز دے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے دور رہے وہ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے انہیں بھی بغیر حساب کے داخلے جنت کر دیا جائے گا منادی یعنی آواز دینے والا پھر ندا دے گا آواز دے گا وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تجارت یعنی بزنس اور خرید و فروخت اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کرتی تھی وہ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے انہیں بھی بغیر حساب کے داخلے جنت کیا جائے گا پھر سارے میدان محشر والے اٹھیں گے اور ان کا حساب لیا جائے گا غور کیجیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو وہ مدنی چینل کے ناظرین شعب الایمان کی اس روایت میں کیا ارشاد فرمایا گیا جو خوشحالی میں تنگدستی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں بروزی قیامت بغیر حساب کے بخشے جائیں گے وہ خوش نصیب جو تحجد گزار ہیں رات کو جاگ جاگ کر اللہ تعالی کے حضور نمازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے بغیر حساب کے داخل جنت کیے جائیں گے تجارت اور خریبہ فروخت جنہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی نماز سے غافل نہیں کرتی تھی انہیں بھی بغیر حساب کے داخل جنت کیا جائے گا یا اللہ ہم پر بھی کرم فرما ماہ رمضان کا صدقہ جہنم سے آزادی کے عشرے کا صدقہ مولا کریم ہمیں بھی بے حساب بخشتے سب محمد و و سلم حضرت سینا ابو رضی اللہ سیمہ ابیر فرماتے ہیں تاج مدینہ سرور سینا صلی اللہ تعالی علی وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ لوگ نماز پڑھ چکے اللہ تعالی اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے فواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اللہ تعالی کی رحمت دیکھی کہ بندہ نماز پڑھنے کے مضوع کیا اس نے اچھی طرح مسجد کو گیا نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ارادے سے پتہ چلا کہ جماعت تو ہو چکی تو اللہ تبارک کو تالا انہیں اس خوش نصیب کو بھی جس نے جماعت کی کوشش کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مثل خواب عطا فرمائے گا حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صاحب امام پر انوار صاحب پسینہ خوشبودار صاحب گیسو خمدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفے باندھتے ہیں سبحان اللہ مٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ہماج با جماعت ادا کرنے کی کیسی بہاریں کیسی براکات کہ با نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن کو پچیس نمازوں ستائیس کا چھتیس یا پچاس نمازوں کا فواہ ملتا ہے با نماز ادا کرنے والا خوش نصیب بندہ مومن اللہ اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں اور چالیس دن صرف چالیس دن اگر وہ با نماز کی سعادت حاصل کرتا ہے تو منافقت اور دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن کو قیامت کے روز ممتاز اور نمایاں کیا جائے گا اس کی عزت افزائی کی جائے گی با نماز ادا کرنے والے خوش نصیب بندہ مومن پر اللہ تبارہ کا واطہ معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں سران اللہ وہ نادان جو جماعت ترک کرتے ہیں کتنے بدنصیبی کا کام کرتے ہیں سنیے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیاسی داف رنجو ملال صاحب و نوال شہن شاہ خوشخ سوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان بے شک میں نے ارادہ کیا نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں اور خود اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کی طرف لے چلوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر جلا دوں سننے نسائی میں ہے حدیث نمبر آٹھ سو اڑتالیس رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گاؤں یا شہر میں تین شخصوں اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو ان پر شیطان مسلط یعنی غالب آ جاتا ہے لہذا جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے اور ترغیب و میں یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جب وہ اس سے اکیلا پاتا ہے تو شکار کر لیتا ہے جامع ترمیزی میں خاطم المرسلین رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حدیث نمبر تین سو اٹھاون تین شخصوں پر اللہ تعالی نے لانت فرمائی نمبر ایک جو قوم کا امام بنے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تیسرا وہ شخص ہے یا سنے مگر اس کا جواب نہ دے یعنی نماز پڑھنے نہ آئے ایک روایت میں رشاد ہوا مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے سنیں پھر بھی اسے جواب نہ دے یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو ایک روایت میں رشاد ہوا جو حالت صحت اور فراغت میں آزان سنیں پھر بھی مسجد میں حاضر نہ ہو تو اس کی کوئی نماز نہیں ایک میں ارشاد ہوا جو نماز کے لیے آسان دینے والے کی آواز سنے کوئی عذر اسے نماز میں حاضری سے نہ روکے عرض کی گئی عذر کیا ہے فرمایا خوف یا مرض اور اس نے جو نماز گھر میں پڑھی وہ قبول نہ ہوگی حضرت سعید میں ابن عباس رضی اللہ تعالیمس سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے مگر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا فرمایا اگر وہ مر جائے تو جہنم میں جائے گا تک فرال اللہ فرال تک فرال حضرت سعینی اللہ تعلن فرماتے ہیں اگر آدمی کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے یہ اس کے لیے آزان سن کر مسجد میں حاضر نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے صحیح مسلم شریف حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم لوگ جب کسی شخص کو فجر یا عشاء کی نماز میں غیر حاضر پاتے تو اس حدیث پاک کی وجہ سے اس کے منافق ہونے کا گمان کرنے لگتے کیونکہ یہ دونوں نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں اگر وہ جان لیتے کہ ان دو نمازوں میں کیا ہے ضرور حاضر ہوتے اگرچہ گھسٹ کر آتے جب تک شریف مجبوری نہ ہو مسجد کی جماعت اولا لینا واجب ہے اگر گھر میں جماعت کر لی تب بھی یاد رکھیے ترک واجب کا گناہ سر پر آئے گا فکہ نے فرمایا علماء نے فرمایا کہ اقامت سے پہلے مسجد میں نہ آنے والا گنا اگارے بعد نے یہ بھی کہا اور یاد رکھیے وہ نادان جو گھر میں دعوتیں ہیں. چاہے محفل نات ہو کوئی اجتماعی ذکر و نات ہی ہو افطار پارٹی کا سلسلہ ہو کوئی نیاز کا سلسلہ ہے اور مسجد قریب ہے کو شرح نہیں پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے میرے اکالی سلات اسلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کل اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے وہ ان پانچ نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں آزان دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا مشروع کی اور یہ باجماعت نمازیں بھی سنن خدا سے ہیں اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے امیر علیہ سنت نے فضان سنت میں لکھا اس ادیض سے اشارہ ملتا ہے جماعت اولہ کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولاد ترک کرنے والے کے لیے اللہ کفر پر خاتنے کا خوف ہے استقفراللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جماعت ترک کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے جماعت ترک کرنے کے نقصانات آپ نے سنے میں خلاصہ پھر عرض کیے دیتا ہوں نماز باجماعت ترک کرنے والے نادان مسلمان پر شیطان غلبہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی لانت فرماتا ہے کامل ایمان مومن کی شان نہیں کہ وہ جماعت ترک کرے مسلمان کی اس مسلمان کی کمائی سے برکت اڑ جاتی ہے مسلمان کے چہرے سے صالحین کی علامت مٹ جاتی ہے جماعت ترک کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے دنیا سے بھوکا پیاسا انتہائی تکلیف کے ساتھ جائے گا اور وہ نادان جو بلا عذر شریع جماعت ترک کرتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے قبر میں نکیرن سختی کریں گے قبر تنگ ہوگی اندھیری ہوگی بروز قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے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 قبر تنگ ہوگی اندھیری ہوگی بروزے قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا اللہ تعالی غزب ناک ہوگا نماز باجماعت جماعت ترک کرنے والا نادان مسلمان اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا جہنم کا شدید عذاب پائے گا میں پانچوں نماز تو توفیب ایسی افایا ہو <سنسو> توفی ایسے امین سلو الشدیب صلی اللہ تعالی احمد فار انتیس سورہ قلم آیت بیالیس تینتالیس نزول قرآن کا مہینہ ہے سن لیجئے ارشاد ہوتا ہے یوم فلا يستطيعون ذلاً كانوا يدعون وهم ترجمائے کنزلی مان جس دن ایک ساک کھلی جائے گی جس کے مانے اللہ ہی جانتا ہے اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواہش چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا وہ قیامت کا دن ہوگا اس دن انہیں ندامت کی ضلع ڈھانپیں ہوگی کیونکہ انہیں دنیا میں جب سجدوں کی طرف بلایا جاتا یہ تندرست ہونے کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے مزید فرمایا انہیں آزان اور اقامت کے ذریعے فرض نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا حضرت سیدنا ابن مصیب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ جو الفلا کی آواز سنتے اور صحت و تندرستی کے باوجود نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے حضرت سیدنا قاب احبار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ آیت کا جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی جو بغیر عذر کے جماعت ترک کر دینے والوں کے لیے اس سے زیادہ سخت کون سی وعید ہوگی ترک جماعت کے آزار بھی امیر سنت نے نماز کے احکام میں بیان فرمائے کہ وہ آزار جن کی بنا پر جماعت ترک کرنے کی اجازت ہے اس سے آپ چاہیں تو مطالعہ فرما لیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولہ کے ساتھ سف اول میں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے خوف آتا نار دو النبي الامين صلى الله تعالى عليه